وَعَلَى آلِكَ يَا نور اللہ معجم کبیر حدیث نمبر نو سو ستائیس نائن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس, کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے سبحان اللہ فقط تین دفعہ وہ دن میں پڑے تین دفعہ رات میں پڑے مگر پڑھے شوق و محبت سے تو اللہ کی رحمت دیکھی اس دن اور اس رات کے گناہوں کی بخش کی بشارت ہے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ و صحبی وبارک وسلم حبیب صلی اللہ وبارک و وسلم جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا اس میں ایک نعمت جنتی حور بھی اور اس کے کچھ اوصاف صاف پچھلے سلسلوں میں ارض کیے گئے آج بھی ارض کیے جاتے ہیں جنتی شور کی خوشبو کیسی ہوگی کھانا پکڑا اترا دور سے خوشبو آ جاتی اور انسان بھی طرح طرح کی خوشبویں لگاتے ہیں دور دور سے خوشبو آ جاتی جو جنتی شورے اللہ اکبر اس کی خوشبو پچاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی جنتی حور کی خوشبو پچاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی سبحان اللہ اور جس کو ان حوروں کا قرب حاصل ہوگا تو ان کو کیسی خوشبو آئیں گی سرحان اللہ میرے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی حوروں کی صفت یہ بھی بیان فرمائی بخاری مسلم کی حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 132 اور مسلم شریف میں بخاری شریف حدیث نمبر 3327 3327 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 15 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جنتی کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے دو بیویاں ایسی ہوں گی کہ ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے سبحان اللہ دنیا میں اگر ایسا ہو تو اس کو تو وہ فیل کیا جائے مگر جنت میں یہ خوبصورتی اور اس کی حسن کی علامت ہوگی بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2796 2796 طبی کریم عفر الرحیم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان کو چمکا دے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو برائٹ کر دے روشن کر دے چمکدار کر دے اور ان کے درمیان کو خوشبو سے بھر دے اس کے سر کی مانگ دنیا کی چیزوں سے بہتر مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی جنتی عورت اس کا حسن جو ہے وہ حوروں سے بھی بڑھ جائے گا اور جو جنتی حور ہے اس کا بھی حسن بہت زیادہ ہوگا جو دنیاوی جنتی عورت ہے اس کا حسن جنتی خور سے زیادہ ہوگا وجہ کہ اس پر اللہ تعالی کی عبادات کا حسن بھی ہوگا اس وجہ سے یہ جنتی عورت یہ ایمان والی یہ نماز پڑھنے والی روزے رکھنے والی شور کی خدمت کرنے والی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی بچوں کو دین سکھانے والی ذکر و اسکار میں مشغول رہنے والی تلاوت کرنے والی اور مرحبہ جو نیکی کی دعوت دینے والیاں ہیں جو نیکی کی دعوت دیتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے چھ ہزار سے زائد اجتماعات ہوتے ہیں پاکستان میں اور لاکھوں اسلامی بہنیں ذیکلی اس میں آتی ہیں ذکر و دعا کرتی ہیں کرواتی ہیں اللہ رس کا نام لیتی ہیں تلاوت ہوتی ہے نعت خانی ہوتی ہے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور الحمدللہ نماز سکھائی جاتی ہے ذکر و اذکار سکھایا جاتا ہے دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں تو وہ جنتی عورتیں جو دنیا میں عبادات کرنے والی ہیں جن پر رب راضی ہوگا وہی جنت میں جائیں گے تو ان کا حسن جنتی ہوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا اور جنتی عورتوں کا حسن ایسا ہوگا کہ دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اللہ اکبر اس حسن کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں کچھ اور ہوں گی مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا کہ ان آنکھوں سے مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا اصل رنگ روپ مخلوق نہیں دیکھ سکتی اس لیے معراج کی رات میں لوگوں کو چھپا کر میراج کرائی گئی نا کیونکہ اس دن حسن مصطفیٰ اپنے اصلی رنگ میں تھا تو جنتی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و شوکت عطا فرمائی کہ اگر وہ جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان روشن کر دے زمین و آسمان کے درمیان وہ مہکا دے اور مہک ایسی ہو کہ دنیا والے تاب نہ لا سکیں آ, ہم اگر خالص خوشبو سوں گے نا مشک یہ ہرن کے نافے سے حاصل ہوتی ہے اس کو اگر کوئی سونگے تو خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ نفروں سے خون جاری ہو جائے اور وہ جو مہک ہوگی جنتی حوروں کی جنتی عورتوں کی وہ تو کچھ اور ہی ہوگی اللہ اکبر کیا شان ہوگی اس کی اور حور کی جو مانگ میں موتیوں کی لڑی لگی ہوگی وہ اتنی قیمتی ہوگی کہ دنیا بھر کے سونے چاندی ہیرے جواہرات لال گوہر اس ایک کی قیمت نہیں بن سکتے اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اپنے کرم سے اپنی خوشنودی کی جگہ جنت عطا فرما دے جنت کی نعمتیں عطا فرما دے آئیے بار رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں ان کی غلامی پر ناز ہے ان کے کرم سے داخلے جنت ہوں گے تمہارا ہوں غلام ہے غلامی پر مجھے تو ناز کرم سے سا جنت میں مزید سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوروں کی جو صفات بیان فرمائیں معجم القبیر حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بارہ ارشاد فرمایا اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زموین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج اور چاند کی روشنی کو ماند کر دے میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ترمیزی ترمی شریف کی حدیث پاک پیش کرنے چلا ہوں اس کا خلاصہ حدیث نمبر دو پانچ سو اکتالیس ٹو فور ون ارشاد فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی ستر حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے خلہ جنت لباس بلکہ اس کی پی کا مغز تک نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان القوت ول مرجان گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان ہے یہ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے وہ دھاگا نظر آئے گا میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا ترغیب و حدیث نمبر 94 نائنٹی مجھے جبریل امی علی سلام نے بتایا جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ جنتی ہور اس سے معائنکا مصافحہ کرے گی اس کا استقبال کرے گی پھر ارشاد فرمایا تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو اگر اس کی انگلی کا ایک پورا یہ ایک انگلی کے اندر تین پورے ہوتے نا ایک پورا ایک حصہ ظاہر ہو جائے دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے جنتی حور کی بالوں کی لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے جنتی شخص اپنے مسہری پر بیٹھا ہوگا اپنے بیڈ پر ہوگا اچانک سر پر نور ظاہر ہوگا وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرمائی لیکن جب اس نور کو دیکھے گا وہ جنتی حور ہوگی جو کہہ رہی ہوگی یا اللہ وہ جنتی حور کہہ رہی ہوگی اے اللہ عز و جل کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے وہ جنتی پوچھے گا تم کون ہو کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ولدینا مزید اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جنتی اس شور کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو قسم و جمال ہے وہ پہلی والی حوروں میں نہیں پھر جب وہ حور اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر ہوگی تو ایک اور حور پکارے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارہ کا واطع نے ارشاد فرمایا پارہ اکیس سورج سجدہ آئت نمبر سترہ فل میل جزا بیما کانو یا منو تو کسی جھی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے جس سے وہ راتیں پائیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی سلا ان کے کاموں کا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے اکاط و فرما برداری دنیا میں کی اس کا سلا ملے گا وہ راحتیں جو تصور سے باہر ہیں گمان سے باہر ہیں بیان سے باہر پھر وہ جنتی اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک خور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا حضرت ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر حور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اپنی اوڑنی چادر ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اور اگر جنتی حور اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت سات سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا کائب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی یعنی وائٹنیس اور اس کی انگوٹھیاں اس کے رنگس وغیرہ جو ہیں انگوٹھیاں جو ہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لئے روشن ہوتا ہے پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت و زبر جد کے حسن کا عالم کیا ہوگا لاہو اکبر یہ جنتی حورے جو ہیں کہاں ملیں گی جنت میں ملیں گی اور جنت کن کو ملے گی ایمان والوں کو اور آمن وہ عامل ایمان بھی لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات بھی بجا لانے وہ اعمال جن کی بنا پر اللہ کی رحمت سے جنتی حوریں ملیں گی کچھ وہ بھی عرض کرتا ہوں حجرت الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ تعاعل علی نقل کرتے ہیں حضال العلوم میں حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جسے اینا کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے اس حور کی شان کیا ہے سبحان اللہ جب وہ چلتی ہے اس کے دائیں بائیں رائٹ اور لیفٹ ستر ہزار اس کی کنیزیں چلتی ہیں وہ حور کہتی ہے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں کہاں ہیں نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے روکنے والے اب نیکی کی دعوت اوروں کو تو کیا دینی ہے خود ہی ہم نیکی سے پیچھے ہو گئے ورل ہم نیکی نہ بھی کریں نیکی کی دعوت دینے کی اجازت تو ہے غور کریں کتنے مواقع ہمیں ہوتے ہیں استاد کو شاگردوں کے سامنے ٹیچر کو اسٹوڈینٹ کے سامنے آفیسر کو ماں تحت کے سامنے نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہوتا ہے باپ کو اولاد کے لیے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کے لیے موقع ہوتا ہے سیٹ صاحب کو اپنے نوکروں میں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہوتا ہے نماز کی دعوت دیں دعوت سلامی کے افتہوار اجتماع کی دعوت دیں بھائی اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں یا کسی مستحب عمل کی دعوت دیں سب نیکی کی دعوت ہے اور برائی سے روکنا اس کے کئی مواقع ہوتے ہیں جو میں نے لسٹ گنوائی اس کے اندر سب کو موقع ہوتے ہیں مگر اس کا جذبہ نہیں نیکی کی دعوت دینے کا تو نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ان کے لیے وہ جنتی حور ہے جس کی ستر ہزار کنیزیں اللہ اکبر اور جو خوش نصیب ماہر رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں ان کے لیے کون سی ہیں سبحان اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان و مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے وہ عرض کرتی ہیں یارب اجز وجل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوں سلشان اللہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی تو عرش عظیم کے نیچے سے ہوا چلتی اس کا ہوا کا نام مصیرہ جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی اس ہوا کے چلنے سے دلکش آواز بلند ہوتی اور وہ آواز کیسی ہوتی ہے اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خورے ظاہر ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جنت کے بلند محلہ پر کھڑی ہو جاتی ہیں. کہتی ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ حوریں دروگا جنت حضرت رضوان علی سلاط اسلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت سیدما رضوان علیہ سلاط و اسلام جوابن تلبیا یعنی لبیک پڑھتے پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمدیہ کے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں سبحان اللہ مزید سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو بندہ روزی کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے آزاد تسبیح کرتے ہیں آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں اور حورین بڑی آنکھوں والی خوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ عزل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں اور اگر وہ یعنی روزہ دار لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب سورج دوبنے تک لکھتے رہتے ہیں تو جو روزہ دار ہیں ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں جنتی حوریں ان کی منتظر اور جو رات کو تلاوت کرنے والے ہیں پیٹ کا کفلے مدینہ لگانے والے ہیں کم کھانے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں رات کو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سبحان اللہ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا جو شخص رات کو تھوڑا کھانا کھائے اور پانی کم پیے اور نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے تو صبح تک شورعین اس کے پہلو میں ہوتی ہیں اگر رات کو اللہ کی یاد کے لیے جاگنا تو خوش نصیبوں کا حصہ ہے فنکشن میں تو لوگ جاگتے ہیں تو دھما چوکڑی مچانی ہو تو جاگتے ہیں کسی کی شادی میں شرکت کرنے ہے دیر تک لگے رہتے ہیں اور جو بری صحبتوں والے ہوتے ہیں دوستیوں کے حق ادا کرنے میں جاگتے ہیں بلکہ جو چوروں کے دوست ہوتے ہیں وہ چوری اس کا بھی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں چوروں کے ساتھ جاگتے ہیں اب صرف جاگنا نہیں ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے اور یوں جاگے اور کھانا کم کھائے پانی کم پیے رات نماز پڑھتے ہوئے گزارے سبحان اللہ حور جنتی ہور صبح تک اس کے پہلو میں ہوتی ایک بزرگ کا لکھا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بہت پیاری کتاب ہے اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیک اعمال کی رغبت ہوگی دو ہزار سے زائد مستند احدیث کا مجموعہ ہے یہ کتاب الٹی الٹی وہ کہانیوں والی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ پڑھیں نا سیدھی سیدھی حدیثوں والی کتابیں پیاری پیاری حدیثوں والی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان پڑھیں جنت کی تیاری کریں جانا چاہتے تو تیاری بھی کی جاتی ہے نا اور اگر سٹوریز ہی پڑھنے کا شوق ہے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے تو آدیس میں بھی واقعات ہیں اس میں بھی ہیں اور امیر علیہ سنت کے رسالے ہیں کہانیوں والے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں مثلا وہ نور والا چہرہ فرعون کا خواب بیٹا ہو تو ایسا جھوٹا چور اس طرح کے رسالے جو ہیں یہ کہانیوں کے انداز میں لکھے گئے بچوں کی دلچسپی کے لیے تو برحال اس کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے ایک حکایت لکھی ہے صفحہ نمبر 148 پر ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار تھے میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا وہ دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں تھی میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں جنت کی حور ہوں تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ تم نکاح کر لو اس نے کہا کہ میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دو اور میرا حق میں ادا کر دو میں نے پوچھا تمہارا حق میں کیا ہے اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا یہ میرا حق مہر تو جنتی نعمتیں اور جنتی حوریں پانے کا نسخہ کیا ہے سب سے پہلے تو ایمان ہیں اس کے بعد اعمال سالیہ ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ رات میں دیر تک نماز پڑھنا اب جو بچارہ پنج وقتہ نماز بھی نہ پڑھ سکے وہ رات کو دیر تک کیا نماز پڑھے گا اللہ والوں کی جو اوقات گزرتے تھے وہ نمازوں میں گزرتے تھے ہمارے گناہوں برے چینل میں گزرتے ہیں سوشل میڈیا میں گزرتے ہیں موبائل میں گھسے رہتے ہیں دوستوں میں لگے رہتے ہیں. یوں ہمارے دن بھی رات بھی دن کو بھی کالا کر دیا ہم نے اللہ کی پناہ اپنے گناہوں کے ساتھ جنت اللہ تبارک و تعالی کی بہت اعلی اور بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا اور عمنو عامل الصالحات آمن عامل الصالحات اس کی تکرار ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی دائمی رضا کا سبب بن جائیں آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کرم اتنا ن پہ فرما گنگار پہ فرما اللہ کرم اتنا ن جنت میں پڑوسی میرے کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آ بنا دے امین امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم